سیت و دو فریاد ہے کب لتا دھاگا ہر شرط سے تم اپنی رحمت دی گائے بھی منہ ہمیشہ ترا کرنا دیکھنا دوست خاندان سمجھ آخری تو ستیہ دارائ دولت بالا گزشتہ موسم چوتھی اور آخری قیس جناب میرے سامنے عدل استری سرکار رحمت اللہ حال علیہ آج سرکار نے تباہی بربادی اور فساد کے اسپاط ہیں فرمایا جڑے بندے درد پائے جانتے ان دی وجہ بندہ فساد کا شکار ہو تباہی اور بربادی اس کا نسیب بن پہلا جہے نسے نے وہ موٹے موٹے دینا اے یاد رکھے جی مت سوچا جی کلی او وہ کوئی ہونگے جہے جمے ٹپا ہونگے بعد لوگ یہ سمجھ بہت بھائی یار مولویا جما جانا ہوں جی میں جمع ٹپا گل کردہ نا خوش کردہ چیباں وہلیاں کرتا جمعہ ڈپا کے گھر ٹر جا میں جمع ڈپا مولوی نہیں الحمدللہ <سؤال> للہ یہ سوچ رہا جی بھی نہیں کدی سے یہ گلا سنا تھو سمجھ گئے فرک ایک ایک گل کی تفصیل تشریح کرنی بھی بھی سمجھانا بہتا ہے وقت تھوڑا ہوتا ہے موٹے موٹے دورا دینا اس واسطے دورا دینا کہ گلا خالی تکریر آیا نہیں یہ ای او سبا کے نو یاد رکھنا عرم مسلمان دی جناب ہدایت اور اس کی سلاح واسطے نشان راہیں راستے کا چراغ نے فرمایا کہ بیان کر جناب نے سامنے تفسیل دوسرا بیان فرمایا کہ بندے دا جسم ہے جسم جہا ہے وہ شہوات اور لذات کا شکار ہو جاوے تیسرا آپ نے بیان کہ بندہ ہوا شیر لمبی رکھ اللہ ٹھیک ہے چوکی اور آخری قسط اس موضوع کی تین رہ گئے ناج ان شاء اللہ پورے کرتے ہیں وہ جو ہے بیٹھ کے آپ نے سبحا اللہ فرمایا چوتھا سبق ہیں چوتھا سبق فرمو گر ہیں ہے آخرو آسرو رلن مکھنو تین آ رل بڑی لڑی ہے بڑی سونے لکھن گل ہے سہارن کر چوتھا سب پہ چوتھا سب پہ کہ بندہ رب سونے دی چالک میرا لال چھ کے مخلو لگا پیچھے تر پو خالک کی لگا چانی یعنی راری کے خالق نو کرنا سی رگا خالک نہیں ہونی چاہیے سی پر چلے جا چل کے مخلوق نو راضی کرنا شروع کر آ دے جس بندے آپ فرمای اور بربادی کو کبھی بچ نہیں سکتا کر کے خدا کی قسم کر کے بھاویں مدل نے بھائی پیر نے بھائی قوم نے بھاویں ابا میں بچے مڈلی مارن والی گل پر سر اے لوگ رب سونے رب سونے کی مارفت والے لوگ ادا کسم کروتی پتھیرے پر کوئی سمجھنے والا لوگ فرمایا مخروت مخروت مخروت کی ردا خالت چرچی دن اور بہت بڑا سبب ہے بہت بڑا سبب ہے تباہی اور لا لا ہر بندہ یہ شکار پیار برادری راضی ہو جائے برا راضی ہو جائے ماں پیو راضی ہو جائے اے جناب نمبردار راضی ہو جائے کا ممبر راضی ہو جائے ایم ایل اے ایم پی راضی ہو جائے بادشاہ راضی ہو جائے اے جناب مخلوق راضی ہو جائے اچھا اچ مخلوق نو رانی کرنے ایسے لگ گئے اب خالق نو رانی کرنا بولتے رہے یار اور جڑا بندہ جہا بندہ مخلوق نڈے خالق وال وے مولا سونا ساری مخلوق مخلوق نو, نو چال روخ کرے مولا بے دے چخلوک نوم چلتے اور جا بندہ خالق نو چخلو لے تو جو سو جو سو جو سو جو خالک نو چخلوکر جائے مولا چھوڑا فرماؤں چل تیرے تو تو گیا تو مخلوق تو بھی گیا توجہ نہیں جی فرمائی ہر ہر نکیلوتے نق ہاتھ ای کہ نہیں توجہ ہے پرمان جا بزرگ فرما رہے جہاں بندہ خالک نک کے مخلوق وے جا خالک کی ردا دخلوک ترجیح دے مخلوق کی ردا کو ترجیح دے یا نہیں میں مثال دینا تا کہ مسلا کے سمجھ آ مثال دے نو ایک حقوق نے رب سونے ایک حقوق نے محبوبے محبوبے محبوبے, محبوبے اللہ حبیبے خدا دے ایک حقوق نے رب سونے ایک حقوق نے حبیب خدا لے ایک حقوق نے مخلوق نے رب سونے رب سونے تیرے, نار تیرے نار اپنے حقوق بھی وابستہ رکھے نے اپنے محبوب حقوق بھی وابستہ رکھے لیں مخبو نے حکومت بھی واپس کرتے ہیں حد بڑھائی نے اس حد کے اندر لینی اس قانون چلنی اس دے دا حق پورا کرنی اس دے دا ہاتھ پورا او اور آسان مولانے نے مولانے مخرو ایک خدا ادھر مخروق بھی تیرا تعلق جڑیا ہوا کوئی برا ہے کوئی بہن ماں اولاد ادی دو اکرے دوست احباب خریلی بائی رشتہ دار انہوں سارے حقوق سونے دے حقوق جو ہے جے حکمے حکمے شریعت مستقفا دیواری آدر مقابلے چون آ جائے ادھر مقابلے چ مخلوق آ جائے ایک پاس حکم ہے رب سونے کا ایک پاس حکم ہے سونے نبی دا دوسرے پاس اس حکم کے مقابلے اندر مخلوق آ گئی ہوں محلہ سونا خروائ مہولہ سونا ہے مخلوق نڈ دے ہے کیوں؟ اے مقابلے چاہا گئے۔ میرے حکملے چیئ میرے سونے نبی کے حکم دقابلے چریعت کے مقابلے چی ہوں مخلوق چڑ دے باوے باپ کیوں نہ ہوگے ماں کیوں نہ ہو گے کالے عام کیوں نہ ہوگے کیڑ کیوں نہ گے شری دے محراج راضی کرنا ہوں ایک پاس حکم ربدا آ جائے حکم ربدا آ جائے دوسرے پاس پیر آ جائے استاد آ جائے ماں باپ آ جا پاو پاشاہی کیوں نہ آ جائے والی میرا حکومت چھٹ کے مخلوک روی ایسا کمی ایسا کمی میرا شہر شادی فرما شہر شادی فرما کیوں مخلوق کا تعلق محض دنیا تک بار سمجھا جی مخلوق کا تعلق مہاج دنیا تک یہ جن مخلوب ہوئی جب تیری فون نکل جانی ہے انہوں سارے نے اتنے آ تعلق دنیا کی ہے رب رسول کا تعلق تاشا ہے نہ ختم ہونے والی زندگی رب رسول تعلق نہ چلو دنیا درخواست بند وہ بندہ کنا کمی ہے کنا باغ ہے اپنی دیا کی دی خاط اپنی نہ ختم ہو والی زمین کو دبا توجو شہ تو شادی فرما دبا دلے آرو مہا یش مینے کا کدی دل خوش نہ ہو مبا دلیا پھرو مایشال اس کمینے کا اس کمینے کا کدی دل خوش نہ ہو کہ اب بہرے دنیا کے ہر پیڑ جنہیں دنیا کی خاطر اپنے پیر برباد کر سکیا ہے بدرک فرما رہے بدرک فرما رہے سادی جی سہرسہ دی وار بدلو فرما نے یہو جہاں تمینا بندہ کوئی بھی جا رباد کے مخلوق اور بندہ کوئی بھی ساری مخلوق چاری مخلوق رب سونے جی بالک ناضی کرنے سے لگ جائے گی کر گے مولا سونا فرما ددی سے مل سی مولا سونا دے. اے ابن آدم اے ابن آدم ایک تیری چاہت ایک میری چاہت بہتر تو یہ ہے اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے ایک کیری را ہے ایک میری رضا ہے چاہیے تو یہ تو مخلوق ہے میں خالق ہوں مخلوق کے لیے ضروری ہے تو اپنی مرضی خالق لے کے دعوے کر دے اگر تو اپنی مرضی کو میری چاہت پر قربان کرے گا میں تیرے ساتھ وہ معاملہ کروں گا میں تیرے ساتھ وہ معاملہ کروں گا کہ تجھے تیری چاہت مل جائے گی تجھے تیری چاہت دلوا دوں گا اگر تم مجھے چھوڑے گا سوچو سوچو اگر تم مجھے چھوڑے گا مجھے چھوڑے گا مجھے پیٹ کرے گا میری وخلو کی طرف دوڑے گا تو پھر میں کیا کروں گا تجھے تیری چاہت کے اندر تھکا ن مسالے سنم ہوا نالے سنم ہوا, نا سنم ہوا، نا خدا ملا کے اے ہوئی معاملے جی رب کے ادار چھوڑے گا مخلوق کے پیچھے نکے گا اس مخلوق کو تین کھبنا لبنا اب جڑے بڑے بڑے دار نے بڑے بڑے دعیدار نے نال مرا گے جیوا گے پر سچ سے کوئی کسی دے مرن مرتا نہیں سچ دے بے. کوئی کسی بھی تھان دے اپنی جان دا نہیں سچے بے. کوئی کسی کو نہیں دے دو محستا ویری محسدی وہ چاہ روگوں کی خاطر تر رنگ کو چھوڑی جنہ لوگوں کی خاطر تر نویے بہادر بیٹ کی بہت جنہ لوگوں کی چین برادری نہیں کھا د رشتہ برادری سونے کے ساتھ نے پیش فروائی ادرت ادرت بھی باغ ہی نے آپ جدو کلما پڑھ کے گھر آئے اسلام قبول کر کے گھر آئے نا ماں کا خراسی بدل رشتہ کوئی دنیا ہے سچی ویسے آج بولتے رہیے یار ماں کافرا سی مشرقا سی آپ کل مر گیا گئے ماں کہا جی یہ اسلام چڈ کے اپنے پگت چاپس گا میں کوئی سر کھاو گی نہیں کوئی سر پیواں نہیں بکی تیرے پی کر لوگی اگلے سات فروند پاس شرام ایک پاس مخلو پر ماں جنگ بھی حمیم ہوئے مخلوق کے نخال کر بن سکتی فرمائی مخلوق کے نا اور ادھر ایمان ادھر خالق کا معاملہ فرما دے امام, تو میری ماں تو بھاوے کا فراہمے تیری خدمت اجی میرے دفالے پر جنیا کلمی جی تتاربا کرنی ماں ستر جاو. اے خالق اور مخلوق کی رضا صاحبہ نے صحابہ نے نمونے بھی سارا یہ پیش فروائی کہ جد خالق کے مقابلے چ مخلوق آ جا پھر خالق نڈ نہیں کرنی نہ خالت کی نات کو گند کرنی نہ کنڈ کرنی نہ کنڈ کرنی نہ شریعت کو گڈ کرنی برادری جانے چی روزی سڑا وہ چاہے وہ چاہے بغیر برادری کے عزت دے سکتا ہے وہ چاہے بغیر لشکر کے تعین فرما سکتا ہے وہ بے جو ہے توجہ جو ہے میں آخر عمدار فرماؤں گا میں فرمایا من خارا جمنز الماسی تھے علاج ہے امنا ہلا من غیر مال مالم وہ مولا تیری قدرت تو قربان مولا سونے کی قدرت اور حکمت چھوڑ لگا وہ امنا ہلا ہو مل گئے مالم وہ من غیر چون دن وہ کما کا سرا تصا میرے باؤ میرے اکالمدار نے فرمائے جیڑا بندہ جیڑا بندہ نہ آدھار چو نکل گئے نہرمانی سلت چ نکل گے فرما برداری نے قبول کر دے میرے نے فرمایا پولا سونا امنا اللہ مولا لو گلی کر سکتا مولا وہ گلی کر سکتا اچھا یار ہوں تسی آخو گے مال بھی نہ ہو پتا بھی یہ ہو سکتا تو جی یہ نہیں نہ ہو سکتا یہ بھی یاد رکھا جی مال جنا آئے نہ جنا بھی مال کٹا ہو جائے تو بندہ رج بھی نہیں چکتا اسی لیے تو میرے آخر اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا وہ کی ہے وہ جیڑا جیڑی ہے نا کمی ہونا بے میاد بے پرواہ ہونا اصل وہ جہی دل ہی دل نہ رچا ہوئے جو دل نچ جاؤ میرے سونے لکیل نے فرمایا جہا نہ فرمانے کی سلت چڈ کے فرما پر تاری ہے مولا تالو تو دلچا بغیر مار گئی بلی ہوجن تو وہیں گے فرمائی وہ اگر خوب لگائے شیرت دن وہ اخبر گائے مولا سونا بغیر لشکروی تاہد فرما بغیر لشکر دائید فرما رہے سہو دنگرد بغیر کمبے اسدم دے لا مت سمجھی بیٹھا استم کمبیا خدا نا کسم کر کے چاہیے خیر وہ جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے زلیوں رسوا کر دوجو نہیں یہ برمائی عشتہ برادری کمیاں ببیلیاں نہیں رنگ سونے ہاں متو اس خیال ہوں ہوئے کہ مخلوق نو راضی رکھا گے ستوسن زیادہ سیاسی شیتان یہ مذہبی یہ ہوئی ہے جی وے ہو چھوٹے بھی اویلا مذہبی یہ ہوئی ہے کہ مخلوق کو راضی کرو توجہ آئے اور پوٹی قوم بھی آ مخلوق راضی ہو جا میں کھوپڑیاں تو کڑکیاں چکے جانا داری جانا آ جے مخلوق راضی کری ہے رب راضی بڑی سانو سمجھ آیا راضی جی ہوئے تو مخلو کافی مخلوق را ہو جی راضی کرنی مرے پہلے خالق نو راضی کر نہیں راضی مخلوق راضی کرنے جنہ زور لا ل ہر فرد دی ہر بندے بہار جا بہت رب سونے کی بار بار سوال کرتا مولا میرے راضی ہو جائے میرے راضی ہو جائے مخلوق نڈ کر لیا خالک وے روک دیکھ لو مولا سونا فرما فرشتے ہو جاؤ جاؤ میری مخلوق دے دلچ اس بندے دی محبت پا دی خالق نڈ کرے تو بجے مخلوق والے پاس وہ جو ہے مولا سونا گا پھر چل تم میں تینوں بنایا تو میں بھی ہر موقع پھر پیتا توجہ آئے وے. قربان جاؤ شاہد آئے گے شاہد آئے گے مخلوق ساری دنیا اس پاس ساری دب اللہ برادریاں نہ بچا یہ رشتے نہ بچا یہ اولادا نو نہ بچا یہ برادری رشتے چون یہ جناب علی دنیا دے معاملات جن رب سونے کے حقوق پہنے لے دنیا دے حقوق پہلے دا حق پورا کرے بخروک لیا گردیا مہنگا مگر نظریوں سباہ جو, جو اے آخر ردل مخلو کی را رخروک دی ردا نخال خالق ردا تے ترجیحے رو رانی کرے مخلوق رو رانی کرے آپ فرما رہے خرما لے ایسا بندہ ایسا بندہ کبھی فساد تو بچ نہیں سک تباہی بربادی کو کبھی بچ نہیں سک مومنگی مومن دلدی گری پہلے سبب بیان لائے دے پتیلا سبحان اللہ پیار سبب بیان پیار دے نے فرمایا اس طرح ان لوگوں نے اپنی خاص کی پیروی کی تھی اپنی خواہشات سنت نڈ در آپ کانڈ دنواں شبت ادھر جمع سنا خون سنا یعنی بندہ اپنی خواہشات کی پیروی چل جا خواہشات کی پیروی چلت رسول اللہ بھی چھوڑ دے نبی سونے دا طریقہ چڈ دے نبی سونے دا راستہ چڈ دے آپ ہاسل وہ آپ سرکار کی سیت جہی آپ جی آخرو کے خدا نو فرمائی ہر معاملے دن لبی باغ سردار کا تریقا طریقہ آپ دا چھڑ دے وری کن چا کرے اور دے طریقے چڑ کے اپنی خاش خالی چل پے جی نقص آ کے شان آج کے فوان کا تھوڑی جی کسری گر چلنا بندہ اپنی مندی کے مطابق چل پہ نب رب دے مسور کا طریقہ چل دے یہ بہت بڑا تباہی کا سبب بہت بڑا تباہی کا سبب ہے اسرائیل نے, اسرائیل نے،, لوگر نے اسی گل کے پچھے امبیا قتل کرنا شروع کر دمبیا ن چھ شروع کر دیا جھوٹا کہنا شروع کر دلہ آپ خاح شاہ مولا سونا پروگرا آفا کل ما جا تسول مارا تلف سک مستقبر تم تم مفری انہاں دے کوسول رسول, دے اور رسول او لے کے آئے انہاں دی خواہشات دے خلاف سن انا دے, انا دے, دے خلاف سن مرضی خلاف سن جدو نے اپنی خواہشات اپنے نفسا کے خلاف آئے انہوں نے کبر کیا بال بال نبیوں کے گروہ چھپ لایا بالوں قتل کیتا یعنی خواہشات نقص کی تکمیل نفس بغیر کفر نہیں راضی نہیں آ جڑا بندہ خواہشاتیلا تباہی او اور خواہشات لدا ترس نوا کر خاطر جڑا بندہ قدم چک لینا بھی کسم رکھا نا نفس ری رب رسول نراض کر لرو بھی جانے ادھر بھی جباہو پرواد جا خائشہ نفس کی تکمیل بندے اہر چکتی اہن کر چکتی باپ نظر آدر آتی ہے نہ بہن نظر آدھی ہے نہ ایمان نظر آر نظر آتا نہ نظر آدھی ہے نہ برادری نظر نہ دنیا جو ہے تاں کے، تاں کے، تاں کے، تے خدا دی قسم کر کے نا خواہشات نفس دی تکمیل کرے لوگ ظالم اجلاش بدباش ڈاکو دانی لٹے کیوں کسی ہوں جد ہو خاحساط کی تکمیل کرنے والا بندہ خاحساط تکمیل کرنے والا بندہ نہ اس دنیا دھی بری شاید قسم کر دیا جیڑا بندہ نفس دی نفس کی خواہشات کی تکمیل بھی قتل کرنا آسان ہو جموٹی گل کی سمجھا اس کو وڈے ساتے موچے لفظ ہو جیڑا بندہ نفس دی مردی دے پیچھے لگ پہ وہ نبیا نو بھی قتل کرنا لگے وہ کا کو امت اپنی نفس کے خاصات کی تکمیل چ لگے انہوں نے نبیا کے ریوار چکا اچھا ہوں سچی دس جیڑا بندہ رب کے نبی کے قتل بھی آسان سمجھا جو تاں جا کے جڑا بندہ خاشار نفس دے خدا کی پسم لگا سارا دی بھی فائد ابو چال نہیں سن سوچو سوچو ابو چال نہیں سن نبی نہیں سی جانتا ابو لہاب نہیں نہیں نبی سوڑے کی نبی سوڑے کے دربار چیز پایا کیوں یہاں واسطے فیض کے بوے بند سن برکت موقع باقی جگ نیے برکت نہیں بند نہیں سن ہوئے ساری ہر شہ موجود سی پر کی سن نفستے کیوں ابو جال کہ میری سرداری تے گئی نرس بھی نا ادھر نہیں جی تو ادھر جک گیا تو بڑا وڈا سردار ہے چکتے ہوں تو فرمائی ہوئے سرکیا جاو اس طرح نال نفس کیتا ہے اج سڈے لال ای پر سان سمجھ نہیں آگی میں یہ فیصلے سے سر جھکا ل فیصلے پچھو ساری برادری چڑ دے کوئی میں خان ایڈا واسر ایڈی وی برادری میری میں یہ فیصلہ کر اندروں نفس بولتا ہے وہ جی تیل من لی تو تیرا بیڑا تو پار ہو جائے کیونکہ راہ آ سے جا سب کچھ جاوے پر پوت نہ وے توجہ ہوئے وہ موٹا جہاں لفرا دے اندر سب کچھ جے پر خواب بہنیاں پرڈن تھا بہنیا وہ سا سا کسی نال اڑ گئی میرے وڈے بھائی صاحب ہوا وہ یعنی آیا آیا آیا نبی سونے نے فرمایا سی وقال سائی ملکوں ہر گل ہو لوگوں دے جڑے سردار ہو بڑے نا زلیل ہو لوگے جہے نے وہ دلیل رسیل رت لوچے جناب رکھی ہو چھ چار ان پتہ تھی انہیں آخیا مولوی اے تو پر کی پتہ سی کسے فقیر نے رنگیا وہ بڑی فوت جمائی پر بائی اور نے دربی آسا نہ چڈی جدو دا کوئی دان نہ چلے نہ بھائی اور باہوں پڑ کے گو پڑ کے آدھا ادرا باہر لے گیا آدھا یار مولوی تو سارے مچمے سے میری بیست کیتی ہے کم کم میری مچھا بھی گلا چ رکھ لائی اور آ گیا اور آ تین ہونا ف کے مجمے والے پروت نہیں لے سر بھائی سا گورن سچی دسیا جی لج دے مچھل لوگاں یار مولوی گل پیری تو ٹھیک ہے یار میری دہلی <سلام> وہ نہ بنے پر پوت نہ ذلت <سلام> آئے رسوائی آئے جو مرد آئے نت سد ہے پوت نہ جائے تو لے فرمائی یہ منمانی ہے میں بڑی شاعر ہے وہ میں بڑی شاید ہاں اپنے لکھک اپنی برادری دا اپنے مچھل کا خیال رکھ کے مسا لیا گانو کی والے یہ خواہشات نفس دا قیدی توجہ ہے اور جڑا بندہ خواہشات نفس کا قیدی ہو جائے نفس نقص قیدی ہو جائے خدا کی کسم لگی اور کی نہیں سکتا. اوپنی آ سکتا خواہشات کرتے, کرتے ہو وقتوں آ وقتوں وقتوں وقتوں بندہ جو پریف سارے سارے نفس کے لگی چڑھ آ اے پلیت بندے نف سل تھی پلیت بندے ہی نف سلتے مگر نہ کوئی بندے کی حقیقت پلید نہیں ہے رب نے بڑا بندہ جی نفس دینی من پلیت نہ رب سونے کے بنا چرک سے کوئی ہاں ایک ہے جہاں نے اسلام کے چڑیا پھر وہ ایسے پریت ہوئے پریتی نقش ہے جان بندے پلیت توجہ کرنا حضرت انسان کی حقیقت تو باہر کی معمولی لفزش کو اپنے لیے دلیل بنا دیا اور ان کے بے شمار اچھے کاموں کو چھپا دیا یعنی کہ آپ نے آباؤ اجداد اور اپنے وڈیا نو اللہ دے فکیران اللہ کے فکیروں درویشان درویش لوگوں دی سوفیا لوگوں کی چھوٹی سی غلطی پڑ کے چھوٹی سی غلطی پڑ کے لگلش پڑ کے اونو دے دے دلیل چا اور اونا دے چھپا دینا تو مثال دینا میں مثال دینا اج دی ए, جناب ایک عام شورت یافتہ دن رہے گا کہ کسی نات بات تبلے تو تنا کریے نا بابا بڑا نہیں ہال چیٹا کور یہ مثال دے مسلا سمجھا رہے ہیں چاپ بابے بوڑھے شاہ سرکار جی نچنے کا ذکر فرمایا دل دا نچنا مراد جسم دا نچنا مراد نہیں شریعت دل دا مچل جانا مراد یا محبوب دیا نزت دل مچل پہ آپ نے اس گل دا ذکر فرمایا پر قوم کی کر دیے او قوم نہیںال چھوڑا دلیل مایا کہ بابے بوڑھے شاہ نے جہاں رات کے کٹیاں آم مثال ہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گھر کا مولوی نا مولوی ہو مولوی ہوگی وہی کدھر تھوڑی جی, جی بد زبانی بد کلانی ہو تو ایٹی ایٹی داری جب مولوی ہوگی تاریخ مول وہ جو ہے اچھا اپنے اور کلیل بنا لے اپنی جان چھوڑے اکثر ملا اکثر ملا اچھی والے سکولی برادری اے جڑے پیسے لگے کڑے نے قوم نوچو تسا اس پاس مخالے پاس کیوں لو اگر سارے بولیں لگے کلے <تصفح> کمزوری نو حجت بنا لو خصوصی اپنے اصلاف بزرگ اپنے بٹکیا گلا خطا نو اپنے واسطے دلیل جان چڑا لینا اور قربانیاں لذر انداز کر دینا چلنا جہڈیا انہوں نے قربانیاں دتی توجہ آئے انہوں کے پچھے نہیں چلنا انہوں نے ماری نہیں چھوٹی گئی ولی معصوم نہیں فتح کر سکتا تھوڑی بہت ہی اجتیادی کے اپنے دلیل بنا لینا اپنی جان چھڑا لینا اور جڑیاں اپنی جانا مال اولاد ہر شہر کے نظرانے پیش کیتے ہیں رب دی انتر، پڑیاں پڑیاں پڑیاں بات کی راہ کے اندر بڑی بڑی پوری عمر نے کی ریاست نے ان نظر انداز کر دینا ادرت جنور مصری سکار پر تباہی کا چھٹا سوال